یہ سورت توبہ کی آیت نمبر 124 ہے جس سے ہم اپنے درس کا آغاز کر رہے ہیں اور آج انشاء اللہ یہ سورت توبہ کا آخری درس ہے اللہ فرماتے ہیں ماں ان سیرت سورت اور جب کوئی سورت نازل کی جاتی ہے تو منہ یقولو۔ تو بعض منافق کہتے ہیں او کم زیادت ہوں ہی ایمانا اس صورت کی وجہ سے تم میں سے کس کے ایمان میں اضافہ ہوا ہے یہ سوال کرتے تھے کس کے ایمان میں اضافہ ہوا ہے اس صورت کی وجہ سے ام ملوین آ اللہ فرماتے جو ایمان والے ہیں فضادت ہوں ان کے ایمان میں تو اضافہ ہوتا ہے وہم یس شیرون اور وہ خوش بھی ہوتے ہیں جیسا کہ آپ سورت توبہ پوری سن چکے اور شروع میں بتا بھی دیا گیا تھا کہ اس سورت میں منافقوں کی بہت زیادہ مذمت کی گئی ہے اور پھر غزوہ تبوک کا ذکر زیادہ مضمون اس سورت کے اندر یہی ہے منافقوں کی مذمت اور پھر غزوہ تبوک یہاں بھی منافقین کی مذمت میں یہ آیات ہیں کہ جب کوئی صورت نازل ہوتی ہے تو وہ ایک دوسرے سے اور بعض اوقات غریب مسلمانوں سے سوال کرتے تھے کہ اس صورت کی وجہ سے تم میں سے کس کے ایمان میں اضافہ ہوا ہے اصل سوال گویا کہ یہ تھا کہ تم میں سے کون ہے اصل سوال گویا کہ یہ تھا کہ تم میں سے کون ہے جو قرآن کی صداقت پر اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت پر یقین رکھتا ہے اس لیے کہ قرآن یہ حضور کا موجزہ تھا تو قرآن کی ہر سورت آپ کی نبوت کی ایک مستقل دلیل تو جب بھی کوئی سورت نازل ہوتی تو آپ کی صداقت کی گویا کہ ایک اور دلیل وہ سامنے آ جاتی تو وہ یہ جو کہتے تھے کہ تم میں سے کس کے ایمان میں اضافہ ہوا ہے تو اصل سوال یہ تھا کہ تم میں سے کون ہے جو قرآن پر ایمان رکھتا ہے اور تم میں سے کون ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھتا ہے اصل سوال گویا کہ ان کا یہ تھا تو اللہ نے فرمایا کہ وہ لوگ جن کے دل میں ایمان ہے ان کے ایمان میں تو اضافہ ہوتا ہے جب بھی کوئی نئی صورت سنتے ہیں نئی ایٹ سنتے ہیں تو ان کا ایمان بڑھتا چلا جاتا ہے اور وہ اس پر خوش ہوتے ہیں یعنی ایمان میں اضافہ بھی ہوتا ہے اور اس اضافے پر ان کو خوشی بھی ہوتی ہے اس جیسی آیات سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ ایمان میں کمی بیشی ممکن ہے یعنی ایمانی کیفیات میں کسی کو ایمانی کیفیات کم درجے کی حاصل ہوتی ہیں اور کسی کو ایمانی کیفیات اعلیٰ درجے کی حاصل ہوتی ہیں بعض لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جب ان کے سامنے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت کی یا قرآن کی صداقت کی نئی نئی دلیل آتی ہیں تو ان کی ایمانی کیفیات میں اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے مثال کے طور پر جب ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئیوں کو پڑھتے ہیں کتابوں میں اور آج ان پیشن گوئیوں کو پورا ہوتا ہوا دیکھتے ہیں تو ہمارے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے یا حضور نے کوئی بات فرمائی تھی کسی بھی شعبے کے بارے میں مثلاً طب کے بارے میں علاج کے بارے میں اور آج جب سائنسدان اور ڈاکٹر تحقیق کے بعد تسلیم کرتے ہیں کہ واقعی آج سے سوا چودہ سو سال پہلے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ کہا تھا وہ بالکل صحیح تھا تو ہمارے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے یعنی ایمانی کیفیات میں اصل ایمان تو سب کا ایک جیسے ہے لیکن ایمانی کیفیات میں فرق ہے بہت فرق ہے اصل ایمان تو یہ ہے کہ اللہ پر ایمان کتابوں پر ایمان رسولوں پر ایمان فرشتوں پر ایمان تقدیر پر ایمان ایک گناہ مسلمان بھی انہی حقیقتوں پر ایمان رکھتا ہے اور ایک عالم محدث مفسر ولی خطب عبدال نبی صحابی وہ بھی انہی چیزوں پر ایمان رکھتا ہے لیکن اس کے باوجود ہمارا ایمان کسی صحابی کے ایمان کے برابر نہیں ہو سکتا ہمارا ایمان کسی ولی اللہ کے برابر نہیں ہو سکتا اس کو جو ایمانی کیفیات حاصل ہیں ایک یقین ایک اطمینان اور ایک نور وہ ہمیں حاصل نہیں یہ جو میں کہہ رہا ہوں کہ ایمانی کیفیات میں اضافہ ہوتا ہے ادھر آج سامنے آ جاتا سامنے آ جانا ماسٹر صاحب سامنے آ جائیں ادھر اس طرف یہ جو میں کہہ رہا ہوں ایمانی کیفیات میں اضافہ ہوتا ہے تو اس کی ایک دلیل یہ بھی ہے قرآن کریم میں آتا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سے درخواست کی رب بھی آریمی کئی فتح موتا میرے رب مجھے دکھائیے کہ آپ مردوں کو کیسے زندہ کرتے ہیں ابراہیم کیا تمہیں ایمان نہیں ہے اس بات پر کہ میں مردوں کو زندہ کر سکتا ہوں کیا ایمان نہیں ہے عرض کیا بلا کیوں نہیں ایمان خیال میں ایمان رکھتا ہوں جو ایمان ہی رکھے گا وہ مومن کیسے ہو سکتا ہے آگے کیا فرمایا بلا کلیہ تمہیں ان نقل لیکن میں چاہتا ہوں کہ میرے دل کو مزید اطمینان حاصل ہو یعنی میری ایمانی کیفیات میں اور اضافہ ہو ایمان تو ہے ایمان بالغیب اللہ مردوں کو زندہ کر سکتا ہے میرا ایمان ہے آپ کا ایمان ہے سارے مسلمانوں کا ایمان ہے اس کے بغیر کوئی مومن میں نہیں ہو سکتا لیکن بال فرض اگر ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں کہ ایک مردہ زندہ ہو گیا تو ہماری ایمانی کیفیات میں اور زیادہ اضافہ ہو جائے گا تو ایمانی کیفیات میں اضافہ ہو سکتا ہے یہ چیز ثابت ہو رہی ہے اس آئے کریمہ سے تو کہ ایمان والوں کے ایمان میں یعنی ان کی کیفیات ایمانی کیفیات میں تو اضافہ ہوتا ہے وہ امین قلوب ہم ماردن لیکن وہ لوگ جن کے دل میں بیماری ہے فزادت رج سن الا ان کی نجاست میں نئی صورت کی وجہ سے اور اضافہ ہوتا ہے ایمان والوں کے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے اور منافقوں کے منافقوں کی نجاست میں اضافہ ہوتا ہے پہلے بھی ان کے اندر منافقت کی نجاست جب ایک اور ہوئی نازل ہوئی تو ایمان میں اضافہ نہیں ہوا بلکہ ان کی منافقت کی نجاست میں اضافہ ہوا وہ کیسے کہ پہلے انہوں نے ایک صورت کا انکار کیا تو منافقت دوسری صورت کا انکار کیا اور زیادہ منافقت تیسری صورت کا انکار کیا اور زیادہ منافقت چوتھی صورت کا انکار کیا اور زیادہ منافقت ایک بار یا دو بار انہیں کسی فتنے میں ڈالا جاتا ہے کسی آزمائش میں کسی مصیبت میں ان کو ڈالا جاتا ہے سم ملا یتوبون پھر بھی توبہ نہیں کرتے ملا ہم یزکرون اور نہ ہی نصیحت حاصل کرتے ہیں اللہ فرماتے ہیں آئے دن کوئی نہ کوئی ایسا واقعہ پیش آتا ہے جو اسلام کی قرآن کی اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت پر دلالت کرتا ہے اور کافروں کی ذلت پر دلالت کرتا ہے ہونے پر جھوٹے ہونے پر دلالت کرتا ہے لیکن پھر بھی ان کو توبہ کی توفیق نہیں ملتی اور یہاں سے میرے بھائیوں یہ بات بھی ثابت ہو رہی ہے کہ مسلمان کی شان یہ ہے کہ جب اس پر کوئی آزمائش آئے کوئی بیماری آئے کوئی حادثہ آئے کوئی مصیبت آئے تو وہ توبہ اور استغفار کریں اللہ کی طرف رجوع کریں کیونکہ اللہ پاک ان لوگوں کی مذمت فرما ہیں کہ جن پر فتنے آزمائشیں مصیبتیں حادثے آتے ہیں لیکن پھر بھی وہ اللہ کی طرف رجوع نہیں کرتے اجتماعی طور پر اگر آپ دیکھیں آج پاکستان والے دیکھیں تو اللہ جو فرما رہے ہیں لوگوں کیا دیکھتے نہیں ہر سال تمہیں ایک یا دو مصیبتوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے پھر بھی توبہ نہیں کرتے ہو اللہ کہہ رہے ہر سال تو کیا ایسا نہیں ہو رہا کبھی زلزلے کی صورت میں کبھی سیلاب کی صورت میں کبھی مہنگائی کی صورت میں کبھی ڈرون حملوں کی صورت میں کبھی ظالم حکمرانوں کی صورت میں مختلف آزمائشوں اور مصیبتوں سے ہم دو چار ہوتے ہیں پھر بھی اللہ کی طرف رجوع نہیں کرتے تو انفرادی طور پر بھی یہ لازم ہے کہ جب کوئی حادثہ پیش آئے کوئی مصیبت کوئی بیماری کوئی دکھ کوئی تکلیف تو توبہ کی جائے اللہ کی طرف رجوع کیا جائے اور اجتماعی طور پر بھی یہ لازم ہے ب اضا ما ان ضلت سورت ان نظر بلا پہلے ان منافقوں کا حال تھا جو قرآن سنتے تھے لیکن انجان بن کر سنگ دل بن کر منکر بن کر قرآن کی تاثیر کے بارے میں ایک دوسرے سے سوال کرتے تھے کہ بھی تمہارے ایمان میں اضافہ ہوا ہے پہلے ان کا ذکر تھا اور اب اللہ پاک ان کا ذکر فرما رہے ہیں جو مجلس میں موجود ہونے کے باوجود قرآن سننا گوارا نہیں کرتے مجلس میں بیٹھے ہوتے ہیں لیکن قرآن سننا گوارا نہیں کرتے اللہ فرماتے بزا ماں ان سورت ان بعض جب کوئی سورت نازل کی جاتی ہے تو آنکھوں ہی آنکھوں میں ایک دوسرے سے سوال کرتے ہیں منافق ایک دوسرے سے پوچھتے ہیں آنکھوں ہی آنکھوں میں نظروں میں سوال کرتے ہیں ہل یرا کم اہاد کوئی دیکھ تو نہیں رہا کوئی مسلمان دیکھ تو نہیں رہا سم من سرافو اگر وہ کہ نہیں بھائی کوئی نہیں دیکھ رہا تو فرمایا کہ پھر چپکے سے کھسک جاتے ہیں قرآن نہ سننا بڑے قرآن سننا گوارا نہیں کرتے چپکے سے کھسک جاتے ہیں کس سے کس سے قرآن سننا چاہتے اللہ اکبر صاحب قرآن حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حالانکہ آپ کی تلاوت سے سنگ دل سے سنگ دل لوگ موم ہو جاتے تھے اسی لیے مشرق پورا زور لگاتے تھے کہ کوئی قرآن نہ سنے پورا فور لگاتے تھے کہ کوئی قرآن نہ سنے ایک شعر ایسی یاد آ رہا ہے شاید یہاں اس کی کوئی مناسبت بن گئے ہماری درسی کتابوں کے حاشی میں نظر سے گزرا ایک شاعر اپنے ممدو سے کہتا ہے تیرے حاسد کا سا سودا دیکھا نہ سنا سودا شاعر کا نام ہے تیرے حاسد کا سا سودا دیکھا نہ سنا چاہتا ہے کہ عالم میں کوئی دیکھے نہ سنے کہتا ہے سودا تیرے ہاست جیسا تو حاصل میں نے دنیا میں نہیں دیکھا یہ کیا چاہتا ہے یہ چاہتا ہے کہ ساری دنیا اندھی بن جائے اور بحری بن جائے کوئی دیکھے نہ سنے کیوں اگر آنکھیں کھولیں گے تو ہر طرف تو ہی نظر آئے گا اور سنیں گے تو ہر طرف تیرا کلام ہی ان کو سنائی دے گا تو اس لیے یہ چاہتے ہیں کہ ساری دنیا اندھی اور بحری بن گئی تو مشرقین مکہ یہ چاہتے تھے کہ کوئی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام نہ سنے پورا زور لگاتے تھے اب جو مکے میں رہتے تھے ان کے لیے تو بڑا مسئلہ تھا تو ایک دوسرے کو کہتے بکال کفرو لا تسم لاظ القرآن یہ قرآن نہ سنو بلغی جب محمد کلام پڑھے قرآن پڑھے تو شور شرابہ کر دو اللہ کم ہو سکتا ہے شور شرابے کی مدد سے تم غالب آ جاؤ اگر تم نے لوگوں کو قرآن سننے دیا تو پھر ان کو متاثر ہونے سے کوئی روک نہیں سکے گا قرآن میں اللہ نے تاثیر رکھی ہے اللہ کے کلام میں یہ تاثیر ہے اور پھر جب زبان نبوت کی زبان ہو رسالت کی زبان ہو معصوم پیغمبر کی زبان ہو تو اثر کیوں نہ ہوگا تو زور لگاتے تھے کہ کوئی قرآن نہ سنے مشورہ دیتے تھے کہ جب قرآن پڑا جائے تو شور کرو اور بعض اوقات مکہ کے راستے تقسیم کر لیتے تھے حج کے دنوں میں جن دنوں میں لوگ مکہ آتے تھے ان دنوں میں آپس میں راستے تقسیم کر لیتے تم فلان چوراہے پر بیٹھ دو تم فلاں راستے پر فلاں راستے پر اگر کوئی قافلہ آئے تو اس کو پہلے سے سمجھا دو کہ یہاں ایک جادوگر ہے معاذ اللہ کاہن ہے اس کے پاس ایسا کلام ہے جو کلام عزیزوں کو آپس میں جدا کر دیتا ہے باپ کو بیٹے سے جدا کر دیتا ہے بیوی بی کو شوہر سے جدا کر دیتا ہے تو دیکھو اس قرآن کو نہیں سننا اس کلام کو نہیں سننا مکے کے راستے میں بیٹھے آنے والے کافلوں کو سمجھاتے تھے اور بعض لوگ ایسے بھی کرتے کہ ان کے پروپیگنڈے سے متاثر ہو کر کانوں میں رویڈ ڈال لیتے تھے کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ کلام سننا پڑے حضرت تو فیل دوستی رضی اللہ تعالی انہوں نے ایسے ہی کیا انہوں نے خود جیان کیا میں جب مکہ آیا تو مکے والوں نے مجھے بڑا ڈرایا کہ یہاں ایک جادوگر ہے عجیب کلام ہے اس کا سنو گے تو تمہارے گھر میں پھوٹ پڑ جائے قوم میں پھوٹ پڑ جائے گا لہذا کہتے ہیں میں نے کانوں میں روئی ڈال لی ایک دن میں صبح میں اس کے حرام میں آیا آپ قرآن پڑھ رہے تھے میرے کان میں آواز پڑ گئے نہ چاہنے کے باوجود آواز پڑ گئی کان میں مجھے کلام بڑا میٹھا میٹھا لگا بڑا متاثر کن لگا میرے دل نے ملامت کی کہ بیوقوف تم اچھے اور برے کو جانتے ہو پرکھ سکتے ہو سن کر تو دیکھو اگر غلط ہوا تو رد کر دینا صحیح ہوا تو قبول کر لینا لیکن کہتے ہیں حضور تو نماز پڑھ کر اپنے گھر کی طرف چلے گئے پیچھے پیچھے میں بھی گیا اور وہ جا کر میں نے درخواست کی کہ مجھے قرآن سنائیے اور اپنا مقصد بتائیے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا میری عباس کا مقصد کیا ہے میرے دنیا میں آنے کا مقصد کیا ہے اور پھر حضور نے قرآ سنایا تو فرماتے ہیں میں نے جب قرآن سنا تو میں نے کہا بلا ساختہ کہا اللہ کی قسم اس سے عمدہ کلام میں نے زندگی بھر آج تک نہیں سنا تھا چنانچہ میں نے نہ صرف خود فورن ایمان قبول کر لیا بلکہ اپنی قوم کو ایمان کی دعوت دینے کے لیے واپس چلایا گیا تو اللہ نے ایسی تاثیر رکھی کہ جو سنتا وہ متاثر ہوتا نجاشی کا وفد آیا عیسائی تھے ستر افراد پر مشتمل وفد تھا جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو آپ نے ان کو بھی قرآن سنایا جب انہیں قرآن سنا تو اللہ کہتے ہیں ان کی عجیب کیفیت ہو گئی اللہ نے قرآن میں اس کا ذکر کیا جب انہوں نے قرآن کو سنا تو ان کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے اس لیے کہ قرآن سن کر انہوں نے حق کو پہچان لیا اور ستر کے ستر افراد نے واضح طور پر کہہ دیا ربنا آمننا اے ہمارے رب ہم ایمان لے آئے شاہدین تو ہمیں گواہوں کے ساتھ لکھ دے ان کے ساتھ لکھ دے جو تیری توحید کی گواہی دیتے ہیں جو تیرے نبی کی نبوت کی گواہی دیتے ہیں نہ صرف انسان کلام سے متاثر ہوتے تھے بلکہ جدات حدیث میں جنوں کا واقعہ آیا کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نبی بن کر تشریف لائے تو جنوں کو محسوس ہوا کہ آسمان کی حفاظت میں کچھ سختی آ گئی ہے پہلے اتنی سختی نہیں تھی جتنی سختی اب ہو رہی ہے تو آپ اس میں کہنے لگے کہ کوئی نہ کوئی واقعہ دنیا میں پیش آیا ہے جس کی وجہ سے آسمانوں کی حفاظت میں انتظامات سخت کر دیے گئے ہیں اب تلاش میں نکل گئے کوئی گروہ ادھر نکل گیا کوئی ادھر نکل گیا تو ان میں سے ایک جماعت بتنے نخلا کے مقام پر پہنچی اور پہنچی فجر کی نماز کے وقت آپ اس وقت نماز فجر پڑھا رہے تھے جب انہوں نے نماز فجر میں آپ کی تلاوت سنی تو اللہ قرآن میں کہتے ہیں انہوں نے واپس جا کر کہا ان قرآن عجبا ہم نے عجیب قرآن سنا ہے عجیب یہ جو ہدایت کا راستہ دکھاتا ہے فعام نابی ہم تو اس پر ایمان لے آئے مشر کا بیرب بنا اہدا آج کے بعد ہم اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کریں گے نہ صرف خود ایمان قبول کر لیا بلکہ اپنی قوم کو بھی ایمان کی دعوت دینے کے لیے چلے گئے یہ تو جنوں کا واقعہ تھا آپ جو بدترین دشمن تھے ان کے واقع دیکھیں بدترین دشمنوں کے مثال کے طور پر ولید بن مغیرہ یہ امیر ترین بھی تھا اور خلیج ترین بھی تھا بڑا سخت دشمن اسلام کا مسلمانوں کا قرآن کا حضور کا سخت دشمن ایک دفعہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت تو قرآن تھی ہر ایک کے سامنے قرآن پیش کرتے تو آپ نے اس کو قرآن کریم کی چند آیات سنائی باوجود کے سخت دشمن تھا حضور کا اور اسلام کا لیکن جب اپنی قوم کے پاس واپس گیا تو ان کو کہنے لگا شری منی اللہ کی قسم تم میں سے کوئی ایسا نہیں ہے جو مجھ سے زیادہ شیر کو جانتا ہو مجھ سے زیادہ قصیدے کو جانتا ہو مجھ سے زیادہ رجس کو جانتا ہوں مجھ سے زیادہ جنوں کی کلام کو جانتا ہو لیکن اللہ کی قسم محمد جو پڑھتا ہے وہ نہ شیر ہے نہ قصیدہ ہے نہ رجس ہے نہ جنوں کا کلام ہے وہ تو کوئی اور ہی کلام ہے اور کہنے لگا اللہ کی قسم وہ ایسا کلام ہے اللہ یقور حلاوا اس کلام کے اوپر مٹھاس ہے و ان علیہ اللطالما اس میں تر تازگی اور رونق ہے و انه لمسمر اعلاه مغدق اسفله اس کا اوپر کا حصہ پھلدار ہے اور نیچے کا حصہ چشمہ دار ہے و انه لیعلو و ما یعلا کہتے ہیں میرا دل کہتے ہے کہ یہ کلام غالب ا کر رہے گا مغلوب کبھی نہیں ہو تو جس نے سنا آقا کی زبان سے سنا وہ متاثر ہوا تو اس لیے مشرقین کوشش کرتے تھے کہ کوئی قرآن سننے نہ پائے تو یہ جو منافق جن کا ذکر ہو رہا ہے باوجود کے حضور کی خدمت میں حاضر ہوتے پھر بھی قرآن سننا گوارا نہ کرتے کوشش کرتے کہ ہم مجلس سے چپکے سے کھسک جائیں کسی کو پتا بھی نہ چلے اور ہم مسجد سے بھی نکل جائے تو اللہ نے ان کا ذکر فرمایا کہ وہ تو چپکے سے کھسک جاتے ہیں صرف اللہ کلو اصل بات یہ ہے کہ ان کے دلوں کو اللہ پاک نے پھیر دیا ہے وہ ہدایت قبول نہیں کر سکتے بھی ان کو اس لیے کے نا سمجھ لوگ ہیں اللہ کہتا ہے نا سمجھ لوگ ہیں وہ آپس میں خوش ہوتے دیکھو ہم کیسے چکر دے کر آ گئے چکر دے کر دیکھا دیکھا بھی کسی نے ادھر ادھر دیکھتے جھانکتے اور چپکے سے نکل جاتے ہیں تو کہتے ہم چکر دے کر آ گئے ہیں اللہ کہتے کہ تم کیا چکر دو گے میں نے تمہیں محروم رکھ دیا بدنسیبوں میں نے تمہارے دلوں کو پھیر دیا اس لیے کہ تم ایمان کے قابل ہی نہیں جیسے میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا ہوگا یہاں ہم نے یہ تو منافقوں کا حال ہے لیکن اپنے مسلمان بھائیوں کا حال بھی سن لیں یہاں ہمارے جو متاثرین بھائی آئے سیلاب سے متاثرین تو رمضان مبارک میں ان کے لیے روزانہ کھانے کا انتظام کرتے افطاری کی صورت میں تو بعض رہتے تھے وہ کھانا کھاتے اور چپکے سے پھر نکل جاتے نماز نہیں پڑھتے تھے تو پھر ایسا بھی ہوا کہ معاذن صاحب گیٹ پر کھڑے ہو گئے کہ اب تو شرم شرمی آئی جائیں گے تو آگے آگے سخت میں کھڑے ہو گئے لیکن جب دیکھا کہ معزدن صاحب نے نیت باندھی تو پھر کھسیں گے اب آپ اس میں کتنے خوش ہوں گے ارے ملوی کو کیسا چکر دیا ہے یاد رکھے گا کھانا بھی کھا لیا نماز بھی نہیں پڑھی کیسا چکر دیا ہے تو ایسے لوگ سمجھے کہ ہم نے چکر دیا ارے مولوی کی تھوڑی ہے جنت اور مولوی کی تھوڑی ہے جہنم اور مولوی کا تھوڑا ہے ایمان ایمان تو اللہ اور اس کے رسول پر ہے آخرت ہر ایک کی اپنی ہے خبر ہر ایک کی اپنی ہے جنت دوزخ ہر ایک کی اپنی ہے تو جو اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں وہ مولوی کو چکر نہیں دیتے وہ بیوقوف اپنے آپ کو چکر دے رہے یہ نہیں کہتا دیکھو میں نے کیسا اپنے آپ کو چکر دیا ہے کہ لک میں دو چار کھا لیے لیکن اللہ کی عبادت سے محروم رہا ایمان سے محروم رہا تو فرمایا کہ یہ چپکے سے کھسک جاتے ہیں تاکہ قرآن نہ سنے اور سمجھتے کہ ہم بچ گئے سر اللہ قلوبہم اللہ نے ان کے دلوں کو پھیر دیا ہے ہدایت سے پھیر دیا بے ان کو ملاق اس لیے کہ یہ نا سمجھ لوگ ہیں سمجھتے نہیں ہیں لجم تمہارے پاس رسول آیا میں سے, میں سے ایک رسول آیا اکثر حضرات کہتے ہیں کہ اس ایت کریما میں اربوں سے کتاب ہے اللہ پاک اہل عرب سے فرما رہے ہیں ان پر احسان جتلا رہے ہیں کہ دیکھو میں نے رسول بھیجا ہی میں سے وہ رسول بھی عربی ہے اصل میں عربوں کو اپنے حسب نصب پر اپنی زبان پر بڑا ناس تھا وہ غیر عرب کی اتباع کو اپنے لیے باعث شرم سمیتے تھے تو اللہ نے انہی میں سے ایک عرب کو نبی بنا کر بھیجا تو ایک تو ان پر ہجت کام ہو گئی اب کوئی عذر پیش نہیں کر سکیں گے کہ نبی تو غیر عرب تھا ہم کیسے اتبا کرتے حجت تام ہو گئی اور دوسرے اللہ نے ان پر بہت بڑا احسان بھی کر دیا کہ اربوں میں انبیاء کے سردار کو بھیج دیا حضط واسلہ بن اصل سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انسمائی اللہ نے حضرت اسماعیل کی اولاد میں سے بنو کنانا کو منتخب کیا من قریش اور پھر کنانا میں سے قریش کو منتخب کیا من قریش بنی حاشم اور قریش میں سے بنو ہاشم کو منتخب کیا من بنی ہاشم اور بنو ہاشم ہاشم میں سے اللہ نے مجھے منتخب کیا تو کہنا چاہیے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خلاصہ کائنات ہے سارے انسانوں کا حاصل انسانوں میں سے سب سے بہترین حضرت اسماعیل کی اولاد حضرت اسماعیل کی اولاد میں سے بہترین بنو کنانا اور بنو کنانا میں سے بہترین قریش اور قریش میں سے بہترین بنو حاشم اور بنو ہاشم میں سے بہترین حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضور اگرچہ عرب تھے لیکن عرب ہونے کے باوجود آپ کی نبوت سب کے لیے تھے کیا عربی اور کیا اجمی کیا کالا اور کیا گورا کیا ایشیائی اور امریکی اور افریقی آپ کی نبوت سب کے لیے اور آپ کی جو دعوت تھی وہ القرب اکرب کے اصول کے تحت تھی آپ نے اربوں کو دعوت دی براہ راست اور پھر عربوں نے دعوت دی کو تو حضور کے حضور کے ذریعے سے عربوں میں ایمان آیا اور پھر اربوں کے ذریعے سے اجمیوں میں اور پوری دنیا میں ایمان آیا تو بعض حضرات تو کہتے ہیں کہ اس احت کریمہ میں جو خطاب ہے وہ عربوں سے کتاب ہے کہ اے اہل عرب میں نے تمہارے لیے تم ہی میرے سے رسول بھیجا اور بعض کہتے ہیں کہ یہ سارے عالم سے کتاب ہے سارے انسانوں سے خطاب ہے اللہ فرمانے کہ اے انسانوں میں نے تمہاری جنس میں سے ایک رسول بھیجا ہے میں نے فرشتے کو نبی بنا کر نہیں بھیجا میں نے جن کو نبی بنا کر نہیں بھیجا بلکہ میں نے نبی بنا کر بھیجا تو انسانوں میں سے ایک انسان ہی اور کیسا رسول بھیجا عزیز الس کریمہ میں حقیقت میں ہمارے آقا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پانچ صفات اللہ پاک نے بیان فرمائی ہیں پہلی صفت یہ کہ آپ انسانوں ہی میں سے رسول بن کر آئے اور دوسری صفت عزیز ماں ان تم ایسا نبی میں نے بھیجا جس پر تمہارا مشقت میں پڑنا گوار گزرتا ہے اللہ فرماتے میرے نبی کا دل کتنا نرم ہے میرے نبی کی طبیعت کے اندر اتنی حساسیت ہے کہ وہ چیز جس کی وجہ سے انسانوں کو مشقت ہو وہ چیز نبی کی طبیعت پر بڑی ناگوار گزرتی ہے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ صفت مومنوں کے لیے بھی اور کافروں کے لیے بھی حضور کی چاہت یہ تھی حضور کی آرزو یہ تھی کہ کوئی بھی ذلیل نہ ہو کوئی انسان بھی زلیل نہ ہو کوئی انسان پریشان نہ ہو کوئی عذاب کا شکار نہ ہو نہ دنیا میں نہ آخرت میں اور جب آپ دیکھتے جب آپ دیکھتے کہ لوگ ہلاکت کی طرف جا رہے کی طرف جا رہے اللہ کے عذاب کی طرف جا رہے ہیں تو آپ پریشان ہو جاتے تھے اللہ پاک نے قرآن کریم میں ذکر ذکر کیا اللہ اپنے حبیب سے خطاب کرتے ہوئے فرماتے ہیں فلاں اللہ کا باقی ان نفس کا حیفا میرے حبیب ایسا لگتا ہے کہ اگر ان لوگوں نے ایمان قبول نہ کیا تو آپ اپنی جان کو ہلاکت میں ڈال لیں گے اتنا دکھ ہوتا تھا ان لوگوں کو دیکھ کر جو ایمان قبول نہیں کرتے تھے اور اللہ کی نافرمانی کرتے تھے کہ اللہ نے فرمایا کہ میرے حبیب ایسا لگتا ہے کہ آپ اپنی جان ہی اس راستے میں قربان کر دیں گے ہم سے گھٹ گھٹ کر آپ دنیا سے چلے جائیں گے کہ لوگ ایمان کیوں نہیں قبول کرتے اسی طریقے سے کسی کی ظاہری پریشانی بھی نہیں دیکھ سکتے تھے کسی کی بھوک نہ دیکھ سکتے کسی کی پیاس نہ دیکھ سکتے کسی کا دکھ نہیں دیکھ سکتے تھے بدر کے قیدی جب آئے مشرق لوگ تھے اور بدر کے قیدیوں کو رسیوں سے جکڑ کر باندھ دیا گیا تو رات کو حضور نے ان کے کرہنے کی آواز سنی تو حضور بے چین ہو گئے حالانکہ کون تھے مشرقین اور جن کرنے کے لیے آئے تھے بدر میں اور وہ مشرقین جنہیں نے مکہ کی زمین حضور کے لیے تنگ کر دی تھی لیکن جب ان کے کرہنے کی آواز سنی حضور نے تو اس وقت تک حضور کو چین نہیں آیا جب تک کہ ان کی رسیاں کھول کر ان کے بندن کھول کر ان کو سہولت نہیں دے دی گئی انسان تو انسان بعض اوقات حیوان کی تکلیف بھی آپ سے نہیں دیکھی جاتی تھی دی چڑیا کے بچے کی تکلیف آپ سے نہیں دیکھی گئی تو فرمایا کہ میرے پیغمبر کی دوسری صفت یہ کہ جو چیز تمہیں مشقت میں ڈالے وہ چیز میرے نبی پر ناگوار گزرتی ہے آپ اندازہ کیجئے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود مسلمانوں کی مشقت کا کتنا لحاظ رکھا ہے ایک حدیث میں آیا اللہ کے نبی نے فرمایا لولا ان اشوک کامر کلی سلاد اگر میری امت پر مشقت نہ ہوتی تو میں اپنی امت کو ہر نماز کے وقت مسواک کرنے کا حکم دیتا ہوں اگر میری امت پر مشقت نہ ہوتی لیکن چونکہ اگر میں ہر نماز کے لیے مسواک کو لازم قرار دے دوں تو میری امت کو مشقت ہوگی ہر کوئی کہاں سے مسواک حاصل کرے گا اور کہاں کس کے پاس اتنا مقد ہوگا کہ ہر نماز کے وقت مسواک کرے تو فرمایا کہ اس لیے میں اپنی امت پر مسواک کو لازم قرار نہیں دے رہا فرض قرار نہیں دے رہا تاکہ میری امت کو تکلیف نہ ہو کسی طریقے سے ترابی کے بارے میں آتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن ترابی پڑی تو دیکھا صحابہ اکرام کے اندر بڑا شوق دو دن تین دن ترابی پڑی پھر آپ ترابی کے لیے نہیں نکلے نہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ پاک ان پر ترابی کو فرض قرار دے دے تو اگر اللہ ترابی کو فرض قرار دیتا تو بیس رکعات پڑھنا مسلمان کے لیے بڑا مشکل ہوتا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت پر احکام کے سلسلے میں بھی سہولت اور تخفیف کو پیش نظر رکھا تاکہ میری امت کو مشقت اور تکلیف نہ ہو تیسری صفت اللہ نے اپنے نبی کی بیان فرمائی ہری علیکم فرمایا کہ میرے نبی تم پر بڑے ہریس ہے میرا نبی تم پر بڑا ہریس ہے کس چیز کی ہرس تھی آپ کو قوم کی ہدایت کی ہرس مسلمانوں کی ترقی کی ہرس اور انسانیت کی کامیابی کی ہرس اللہ نے اس ہرس کا پرانے کریم میں کئی جگہ ذکر فرمایا مثال کے طور پر سور نحل میں اللہ نے فرمایا ان میرے تحریر آپ تو ان کی ہدایت کے لیے بڑے حریف ہیں لیکن جن کو اللہ نے گمراہ کر دیا اللہ پاک ان کو ہدایت نہیں دے گا جن کے مقدر میں ہدایت نہیں اے میرے نبی ان کو ہدایت نہیں ملے گی میں جانتا ہوں آپ بڑے حریف ہیں آپ کا ہرس آپ کی ہرس یہ ہے کہ کاش دنیا میں بسنے والے انسانوں میں سے کوئی بھی ایمان سے محروم نہ رہے جنت سے محروم نہ رہے کوئی بھی دوزخ میں نہ جائے آپ اس کے بڑے حریف لیکن اللہ کہتے ہیں میرے نبی جن کے مقدر میں ہدایت نہیں ان کو نہیں ملے سورہ یوسف میں فرمائے وما اکثر الناس ولو میرے نبی اگر آپ بڑی رکھتے ہیں لیکن ان میں سے اکثر کو ایمان کی توفیق نہیں ملے اکثر ایمان نہیں لائیں گے ایک حدیث میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا لوگوں میری مثال اور تمہاری مثال ایسے ہے جیسے شمہ جل رہی ہو تو کچھ پتنگے کچھ کیڑے چھلانگ لگائیں آگ میں اور کوئی ان کو ہٹاتا ہو اور ہٹانے کے باوجود چھلانگ لگائے فرما کہ میں بھی لوگوں تمہیں کمر سے پکڑ پکڑ کر دو سے بچانا چاہتا ہوں لیکن خود تم دو زخ میں چھلانگ لگاتے ہو میں کیا کروں تو ہرس اللہ فرماتے میرا نبی بڑا ہریس ہے یہ ہرس دولت کی نہیں تھی منصب کی نہیں تھی اقتدار کی نہیں تھی ایمان کی ہیرس ہدایت کی ہیرس اتبا قریش کا سردار تھا وہ آیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھانے کے لیے آ کر کہنے لگا بتیجے تم نے ایسی دعوت دی ہے ایسی دعوت اٹھائی ہے جس دعوت کی وجہ مکہ کے اندر انتشار پھیل گیا ہے اور قریش کے اندر پھوٹ پڑ گئی ہے تو کہنے لگا کہ میرے بتیجے یہ جو تم نے ایمان کی دعوت چلائی ہے اگر اس سے مقصد تمہارا دولت ہے تو مجھے بتاؤ ہم سب تمہارے قدموں میں دولت کا ڈھیر لگا دیں اور اگر اس دعوت سے تمہارا مقصد عزت ہے تو ہم تمہیں اپنا سردار تسلیم کر لیں گے اور اگر اس دعوت سے تمہارا مقصد بادشاہت ہے تو ہم تجھے بلا اختلاف اپنا بادشاہ مان لیتے ہیں اور کہنے لگا اگر بالفرض تم پر کسی جن یا آسیب اور دیو کا اثر ہے تو ہمیں بتاؤ ہم سب مل کر تمہارا علاج کرواتے ہیں میں آ یہ کہنے لگا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سنتے رہے جب سب کچھ کہہ چکا حضور نے پوچھا چچا کچھ اور بھی کہیں گے کہا لگا نہیں میں نے جو کچھ کہنا تھا وہ کہہ دیا حضور نے فرمایا چچا میرا کوئی مقصد نہیں سرائے اس کے کہ اللہ نے جو پیغام دے کر مجھے بھیجا ہے وہ پیغام ہر سننے والے کام تک پہنچ جائے بس میرا مقصد صرف یہ ہے نہ دولت نہ شہرت نہ عزت نہ سرداری نہ رشتہ بلکہ صرف یہ کہ اللہ کا پیغام ہر سننے والے کام تک پہنچ جائے تو اللہ نے اپنے پیارے پیغمبر کی تیسری صفت یہ بیان فرمائی اے لوگوں اے ایمان والو میرا پیغمبر تم پر بڑا حریص ہے چوتھی صفت روفن میرا پیغمبر بڑی شفقت کرنے والا ہے رحیم میرا پیغمبر بڑا رحم کرنے والا ہے اگر اب آپ اللہ پاک کے 99 نام دیکھیں تو ان ناموں میں آپ کو یہ دو نام بھی ملیں گے رعف رحیم یہ اللہ کے نام ہے کتنا بڑا اعزاز ہے ہمارے حضور کا کہ وہ نام جو اللہ کے نام ہے اللہ کی صفات ہے اللہ پاک نے وہ نام اور وہ صفات حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ثابت فرمائی ہے رعوفن اللہ کہتا ہے میرے نبی بڑا شفقت کرنے والا اتنی شفقت اپنی امت سے اتنی شفقت کہ ساری رات بعض اوقات دعا میں گزر جاتی دعا کرتے رہتے ہیں یہ دعا کثرت سے تھی اپنی امت کے ساتھ شفقت کی وجہ سے کریم کی جو ایت کریمہ ہے ان تعذبہم پنہ عبادك وان تغفر لهم فانك انت العزیز الحکیم اے اللہ اگر تو ان کو عذاب دے تو یہ تیرے بندے ہیں اور اگر تو ان کو معاف فرما دے تو تو غالب ہے اور حکمت والا ہے ایک رات حضور کی زب مبارک پر یہ ایت کریمہ جاری ہو گئی تو حدیث میں آتا ہے کہ آپ ساری رات یہی احت کریمہ پڑھتے رہے اور روتے رہے اے اللہ اگر تو عذاب دے تو تیرے بندے ہیں میں تیرا ہاتھ نہیں روک سکتا لیکن اے اللہ اگر تو معاف فرما دے تو پھر تیرے راستے میں کوئی رکاوٹ بھی نہیں ہے تو بڑا غالب ہے حکمت والا ہے تو یہ شفقت امت کے ساتھ شفقت آپ حجت الوداع کی دعا کو دیکھیں میں اکثر کہتے رہتا ہوں ہماری دعاؤں کا حال یہ ہے چاہے ہم اولاد کے لئے دعا کریں اپنی اولاد کے لئے دعا کریں اپنے لیے دعا کریں اپنے والدین کے لیے دعا کریں رشتے داروں کے لیے دعا کریں ہم بہت لمبی دعا کریں گے پانچ منٹ دعا کریں گے ہاتھ چھوڑ دیں گے مانگ لیا جو مانگنا تھا اولاد کے لیے والدین کے لیے اپنے لیے بہت دعا کریں گے دس منٹ کر لیں گے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے پانچ گھنٹے سے زیادہ دیر تک دعا کی ہے حجت البید میں اور دعا کس کے لیے اپنی امت کے لیے اور دعا کیسے کسی فرش پر بیٹھ کر نہیں اور قالین پر بیٹھ کر نہیں بلکہ اونٹنی کی پشت پر اور تیز دھوپ کے اندر دعا کی ہے تو یہ امت کے ساتھ شفقت اور پھر شفقت کا یہ عالم کہ چھوٹے چھوٹے بچوں سے پیار فرماتے بعض اوقات بچے آپ کا دامن پکڑ لیتے اور آپ نہیں چھڑاتے تھے جب تک کہ وہ چھوڑ نہ دیتے اپنے حقیقی بچوں سے بھی محبت اور شفقت حضرات حسنین بعض اوقات سجدے میں آپ جاتے تو وہ پیٹھ پر سوار ہو جاتے اور حضور سجدہ ہی لمبا فرما دیتے تو ہر ایک کے ساتھ شفقت کا معاملہ بعض اوقات ایسا بھی ہوتا کہ نماز میں آپ کے کانوں میں بچے کے رونے کی آواز آتی تو آپ نماز کو مختصر کر دیتے تھے کیونکہ ایک خواتین بھی جماعت میں شریک ہوتی تھی تو آپ فرماتے کہ میں دل میں سوچتا ہوں کہ بچے کی رونے کی وجہ سے اس کی ماں کو تکلیف ہو رہی ہوگی تو اس لیے نماز مختصر فرما دیتے ہیں سن علیکم آپ ایمان والوں پر شکت کرنے والے رحیم اور مہربان ہیں رحم کرنے والے ہیں اور رحمت بھی ایسی کہ سارے جہانوں کے لیے رحمت ہما ارسلناک کے اللہ رحمت للعالمین آپ نے اللہ نے آپ کو سارے جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا فعم طب پہلے امت سے خطاب تھا اور اب اللہ اپنے نبی سے خطاب فرما رہے فرمایا کہ فہم طبلو میرے حبیب اگر یہ اعراض کریں آپ کی شفقت کے باوجود آپ کی محبت کے باوجود آپ کی چاہت کے باوجود یہ اراض کریں فقل الحسب اللہ تو آپ فرما دیجئے کہ میرے لیے اللہ کافی ہے اور حقیقت میں تو اللہ ہی کسی کے لیے کافی ہو سکتا ہے کوئی دوسرا بندے کے لیے کافی نہیں ہو سکتا اللہ خود کہتے ہیں علیہ صلاح بکا فن کیا اللہ اپنے بندے کے لیے کافی نہیں ہے ارے دوسروں کے در پر جلیل ہوتے ہو اور ٹھوکریں کھاتے ہو اور جاتے ہو اور رد کیے جاتے ہو اللہ کے دروازے پر کیوں نہیں آتے کیا میں اب میں اللہ اپنے بندے کے لیے کافی نہیں ہوں تو فرمایا کہ اے میرے نبی اگر یہ ایراض کریں اور ساتھ نہ دیں اور قبول نہ کریں تو آپ فرما دیجیے کہ میرے لیے اللہ کافی ہے یہ صرف حضور کے لیے وظیفہ نہیں ہے یہ وظیفہ ہمارے لیے بھی ہے ہم بھی یہ کہیں حسب اللہ میرے لیے اللہ کافی ہے چاہے تو یہ پڑھا جائے ایک روایت میں حیرت ابود رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو شخص یہ کلمات صبح اور شام پڑے گا اللہ اس کی حفاظت فرمائے گا بعد حضرات نے تو کہا صرف یہ کلمات اللہ لا الہ اللہ علیہ رب العرش یہ, یہ کلمہ جو پڑے گا صبح اور شام اللہ پاک اس کی حفاظت فرمائے گا الحمد یہ یقینی بات ہے اللہ حفاظت فرماتے ہیں الحمدللہ بہت عرصے سے ان کلمات کے پڑھنے کا معمول ہے میرا اور یقین ہے کہ اللہ پاک حفاظت فرماتے ہیں بعض حضرات کہتے ہیں کہ پوری دو آیات پڑھ لی جائے لقدہ جا اکمر کو وہاں سے لے کر آگے تک العرش عظیم تک تو فرمایا کہ شخص ان کلمات کو پڑھے گا اللہ اس کی حفاظت فرمائے گا اور یہ کلمات صرف زبان سے نہیں پڑھنے دل سے بھی پڑھنے ہیں تین قسم کے لوگ ہوتے ہیں پڑھنے والے ایک وہ لوگ ہوتے ہیں ایک قسم کے لوگ وہ ہیں جن کے جو پڑھتے ہی نہیں ہیں جو ان کلمات کی اہمیت کو جانتے ہی نہیں سنے ذنکار ہیں صرف انکار کرتے ارے کیا رکھا ہے ان کلمات میں اصل تو گویا کہ باڈی گارڈ ہے چوکی دار ہے پہرے دار ہے سیکورٹی کا دوسرا سسٹم ہے وہ ہے حفاظت کرنے والا یہ کلمات کیا ہیں بعض لوگ تو وہ ہیں جو ان کلمات کی عظمت سے بالکل انکاری کرتے محاذ اللہ بعض لوگ وہ ہیں جو پڑھتے ہیں لیکن صرف زبان سے ایسی سن لیا کہیں سے بھی پڑھنے چاہیے اچھا بھی پڑھ لیتے ہیں دیکھتے ہیں ہو سکتا ہے ہماری بھی حفاظت ہو جائے یہ زبان سے پڑھتے دل میں یقین نہیں ہے اور تیسرا وہ شخص ہے جو زبان سے بھی پڑھتا ہے اور دل میں یقین بھی رکھتا ہے اصل یہ ہے کہ زبان سے پڑھا بھی جائے اور دل سے یقین بھی کیا جائے یہ کلمات بھی ہے اسی طریقے سے وہ کلمہ بھی ہے وہ جملہ بھی ہے وہ دعا حسل من امل وکیل نے امل مولا من نصیر کہا جاتا ہے کہ جب حیث ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کو آگ میں ڈالا جا رہا تھا اور یہی پڑھا تھا حسب اللہ عنی امل اور اللہ پاک نے ان کو بھڑکتے ہوئے چھولوں میں بھی بچا لیا تو فرمایا میرے حبیب اگر یہ اراض کریں اور دشمنی اور مخالفت پر تل جائے تو آپ فرما دی, دی ہے حسبی اللہ میرے لیے اللہ کافی ہے مجھے تمہاری مدد کی ضرورت نہیں لا اللہ اللہ کوئی معبود نہیں مگر صرف اللہ الح تبکل تو میں اسی اللہ پر توکل کرتا ہوں وہ رب العرش عظیم اور وہ عرش عظیم کا رب ہے حدیث میں آیا کہ عرش یہ سب سے بڑی چیز ہے ساری مخلوق ارش الہی میں سما سکتی ہے جب وہ عرش کا رب ہے تو سب کا رب ہے ساری مخلوق ارش میں سما سکتی ہے اور وہ کہتا ہے میں عرش کا رب ہوں تو گویا کہ ساری مخلوق کا وہ رب ہے اور ارش ہی سے اللہ پاک ساری کائنات کی اور سارے معاملات کی تدبیر فرما رہا ہے جیسا کہ اللہ نے سورہ یونس میں فرمایا سما البر المر پھر اللہ عرش پر مستوی ہو گیا اور وہ سارے معاملات کی تدبیر کر رہا ہے تو وہ جو عرش عظیم کا رب ہے اور وہ جو ساری کائنات کا رب ہے ساری مخلوقات کا رب ہے جو ہمارا بھی رب ہے جنوں کا بھی رب فرشتوں کا بھی رب اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی رب وہی اس لائق ہے کہ اسی رب پر توکل کیا جائے جس نے انسانوں پر توکل کیا دھوکا کھا گیا خسارے میں رہا جس نے اللہ پر توکل کیا وہ کبھی دھوکے میں نہیں رہتا وہ کبھی خسارے میں نہیں رہتا اللہ پاک اس کا ساتھ دیتے ہیں اللہ پاک مجھے اور آپ سب کو توکل کی حقیقت نصیب فرمائے اپنی ذات اور صفات کا یقین ہمارے دل میں پیدا فرمائے آخرداوان الحمدللہ رب الحمد الحمدللہ یہ سورا توبہ ختم ہو گئی اگلی دفعہ انشاءاللہ شاء اللہ سے درس کا آغاز ہوگا اللہ سے دعا ہے جس اللہ پاک نے اب تک درس کی توفیق فرمائی اللہ پاک قرآن پاک کے باقی حصے کی بھی تکمیل کی محض اپنے فضل و کرم سے توفیق عطا فرمایا एक छोटा ایک چھوٹا سا سلسلہ ہوتا ہے آپس رات جانتے ہیں انگریزی مہینے کے دوسرے اتوار کو جمع ہو جاتے ہیں ہفتے کو بلکہ ہفتے کو ہفتہ ہی کہا تھا جی دوسرا ہفتہ تیسرا جی دوسرا انگریزی مہینے کہا دوسرا ہفتہ اس میں ساتھی یہاں جمع ہوتے ہیں اور رات بھی یہیں گزار لیتے ہیں تو اگلا ہفتہ جو ہے وہ دوسرا ہفتہ ہے تو کوشش کیجیے گا اللہ تو دے تو مغرب کی نماز یہیں پر پڑھ لیں الحمدللہ جیسے یہ ہفتہ درس ہو رہا ہے تو ہم نے یہاں پر روزانہ درس کا بھی آغاز کر دیا ہے آج کل روزانہ درس ہوتا ہے عشاء کے بعد اور جس دن چھٹی ہو تو اس دن ہم درس کا دورانیہ بڑھا دیتے ہیں تو اس میں انشاءاللہ اللہ ہفتے کو جب آپ حضرات تشریف لائیں گے تو عشاء کے بعد جو درس ہوگا اس کا وقت تھوڑا سا بڑھا دیا جائے گا تاکہ زیادہ سے زیادہ ساتھیوں کو قرآن سننے کا موقع ملے ویسے فی الحال تو میں ادھر ہی ہوں میرے بینک میں کچھ تکلیف ہے تو ممکن ہے مجھے ڈاکٹر کے پاس جانا پڑے اگر بال میں واپس نہ پہنچ سکا تو درس کا ناغہ ہو جائے گا معذرت چاہتا ہوں ابھی سے اطلاع کر رہا ہوں الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام لا سید الانبیاء والمرسلین ربنا ظلمنا انفسنا وئلنم تغفر لنا و ترحمنا لنکونا من الخافرین ربنا لا تزد قلوبنا بعد ازہدیتنا محب لنا من لدنکا رحمتا انکا انت یا رب العالمین یا یار ہمراہمین زندگی کی آخری سانس تک قرآن کی دعوت میں لگائے رکھیے محض اپنے فضل و کرم سے اے اللہ ہماری ساری صلاحیتیں ہماری زندگیاں ہمارے وسائل ہماری اولادیں اے اللہ قرآن کی خدمت کے لیے قبول فرما لیجئے دین کی دعوت کے لیے قبول فرما لیجئے اے ال اخلاص کی دولت سے مالا مال فرما دیجئے اے اللہ راضی ہو جائیے یا اللہ آپ راضی ہو جائیے یا رب اپنے رزب سے حفاظت فرمائیے یا اللہ دنیا اور آخرت کی ضلع اور رسمائی سے بچا لیجیے یا اللہ دنیا اور آخرت کی عزت اور رسمائی کے اسباب سے بچا لیجیے یا اللہ دنیا میں بھی عزت عطا فرمائیے آخرت میں بھی عزت عطا فرمائیے گا یا اللہ دنیا میں بھی ہمارے عیوب پر پردہ ڈال دیجیے یا اللہ آخرت میں بھی ہمارے عیوب پر پردہ ڈال دیجئے گا یا اللہ رسوانہ فرما دیجئے گا اللہ کرم فرما دیجئے رحم فرما دیجئے باپ فرما دیجئے یا رب سارے انسانوں سے مایوس کر دیجئے یا اللہ صرف صرف آپ کی ذات پر توکل کی توفیق عطا فرما دیجئے یا اللہ ساری امیدیں آپ سے وابستہ کرنے کی توفیق عطا فرما دیجئے یا اللہ ہمارے بن جائیے ہمیں اپنا بنا لی دیے محض اپنے فضل و کرم ضیا اللہ ہمیں اپنا بنا لیجیے ہم یا اللہ ہمارے بن جائیے یا اللہ ہمیں اپنی محبت عطا فرما دیجیے یا اللہ کی محبت عطا فرما دیجیے یا اللہ ایسی محبت عطا فرما دیجیے جو دل سے غیروں کی محبت کو نکال دے اے اللہ اے اللہ ہمارے دلوں کو پاک صاف فرما دیجیے بھرے ہوئے دلوں کو اے اللہ پاک فرما دیجیے یا اللہ پاک فرما دیجیے یا رب کرم فرما دیجیے معاف فرما دیجیے یا اللہ یا اللہ ہمارا فرما دیجیے ہمارے دلوں کو پاک صاف فرما دیجیے یا اللہ اچھے اعمال اچھے اخلاق کی توفیق عطا فرما دیجیے یا اللہ ہماری زندگی کو بدل دی دیے اپنے فضل و کرم سے بدل دیجیے ہمیں نیک بنا دیجیے ہماری اولاد کو نیک بنا دی دیے یا اللہ عزت والی روزی عطا فرمائیے برکت والی روزی عطا فرمائیے آفیت والی زندگی عطا فرمائیے حلال روزی عطا فرمائیے حرام سے بچنے کی توفیق عطا فرمائیے یا اللہ ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما دیجیے ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرما دیجیے یا اللہ ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرما دیجیے بے اولادوں کو اولاد عطا فرما دیجیے جو صاحب اولاد ہیں ان کی اولاد کو نیک بنا دیجیے یا اللہ جو مقروض ہے ان کو سے خلاصی عطا فرما دیجیے یا اللہ ایمان والی زندگی عطا فرمائیے ایمان پر خاتمہ نصیب فرمائیے گا اور قیامت کے دن اے اللہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرمائیے گا یا اللہ یا اللہ ہماری طرف سے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو بہترین بدلہ عطا فرما دیجئے یا اللہ یا اللہ ہم سب کو حضور کی محبت عطا فرما دیجئے حضور کا سچا غلام بنا دیجئے آپ کی سنتوں کو زندہ کرنے کی توفیق عطا فرما دیجیے یا اللہ ہمیں توبہ پر استقامت نصیب فرمائیے عبادت پر اطاعت پر استقامت نصیب فرمائیے اے اللہ اے اللہ استقامت نصیب فرمائیے میرے اللہ استقامت نصیب فرما دیجیے پر استقامت نصیب فرما دیجیے یا ابلا یا رحم الرحمین جو کچھ مانگا وہ بھی عطا فرمائیے جو نہ مانگ سکے اور ہمارے دین اور دنیا کے لیے بہتر ہے وہ بھی عطا فرما دیے یار یا یار ہم الراحمین جن جن ساتھیوں نے دعاؤں کے لیے کہا یا کہ جو ہم سے دعاؤں کی توقع رکھتے ہیں یا اللہ ان سب کے جائز مسائل اپنے فضل و کرم سے حل فرما دیے یا اللہ اس درس میں شرکت کرنے والے حضرات اور خواتین کی یا اللہ دینی تمناؤں کو پورا فرما دی دیئے سب کو نیک بنا دیجئے سب کی زندگیاں بدل دیجئے محض اپنے فضل و کرم سے بدل دیجئے یا اللہ جو والدین اپنے نوجوان اولاد کے رشتوں کے سلسلے میں پریشان ہیں ان کی پریشانی کو دور فرما دیجئے ربنا دینا فی دنیا حسنتم و فلا حسن و النار ربنا تبدا ان نقط سمیم متب علی انتاب الرحیم صلی اللہ تعالی علی رسول و رسول خلقی سیدینا و مولانا محمد قرآن کام آپ کے لیے پیش کرتا ہے تصویر قرآن مولانا شیخو پوری صاحب کی آواز میں اور اللہ کہتا ہے یاد کرنے کے لیے آسان پڑھنے کے لیے آسان اور سمجھنے کے لیے آسان اس کے علاوہ اس مقبول ویب سائٹ پر آپ سنیے معروف عالم دین کے اسلحی بہنر تو اسلام کا نظریہ یہ ہے ان کو نات بچوں کے لیے اصلاحی کہانیاں اور بہت کچھ ڈبلو <تصفيق>